بسم اللہ فیرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے واقعی ہے الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ می من تم اصل مناسب جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں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 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينذفون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 وحور جزاءً بما كانوا اور میں جس طرح کی ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہو جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے امال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ اليمين فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ فَطَلْحٍ مَمْنُودٍ وَظِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وہاں نہ بےدا باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں یعنی بے کی بیریوں اور تے بتائے کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہائے کسیرا کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان سے کوئی روکے اور اونچے اونچے خرچوں میں ہم نے ان ہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے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 نون المكذبون اون من شجر من ہل مکون کشہاری بون المن الحمی کشہاری بون چوبل ہیم ہم یوم پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہو سوہر کے درخت کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے اور اس پر کھالتا ہوا پانی پیو گے اور پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں جزاء کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی نحنو خلقناکم فلاولا تصدقون افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون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 لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من أَمْ نَحْنُ نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون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 ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ انا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم له تعلمون عظیم انه لقران کریم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون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 اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو بل و تل شروع کل کم تم دین جون انکل تم صادقين فأََّ إِن كانَانَ مِن الْمُقَابين فَرَوْحُ وَريحَوا وَجََّدُ نَئم وَأََّ إِ كانَانَ مِنْ أأَصْحابِ اليمين فَسَلَامُ لك منِنْ أأَصْحابِ المين وَأََّا إِ كَانَ مِنْ الْ المُكَذذِبين